کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے یہ کہاں تک درست ہے پلس میں یہ کروں گا کہ یہ وہم کیا اس کے نقصانات کیا ہیں اور پھر آپ بتائیں کہ اس کا علاج ہے یا نہیں ہے مشہور جو مقولہ ہے یہ کہ وہم کا علاج تو لکمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے صاحب آپ فرمائے آپ کے پاس تو علاج نکالے کہیں وہی تو کہنے والے کہتے ہیں نا علاج کیا ہے یہ ہے کیا یہ وہم کے پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں اگر یہ وہم واقعی وہم ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دینا یہ اس کا علاج ہے کیونکہ وحم آدمی کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے ایسے بلکہ ایسے مریض پائے جاتے ہیں دیکھے ان کو وحم آتا رہتا ہے تو یہ, یہ چھو گیا تو وحم یہ ادھر رکھ دیا تو وحم ادھر پانی گر گیا تو وحم اس سے ٹکرا گیا تو وحم اس طرح کے وحم ہوتے ہیں بازوں کو. تو اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے ایسوں کی یہ عورتوں میں زیادہ درد ہے تو وہ مطلب حمام کو رگڑتی رہیں گی اور دھوتی رہیں گی یہ صاف ہوئی نہیں ہے صاف ہوئی نہیں ہے تو کوئی استنجا کھانے کو دھوتی رہے گی کہ یہ صاف ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کوئی کپڑے کو رگڑ رگڑ کے پاڑ دیتی ہوگی تو بعض یہ مرد بھی ہوتے ہیں کہ غسل میں یہ سکا رہ گیا وہ سکا رہی گیا اور نہتے ناتے نہ گھنٹوں نکال دیتے ہوں گے وضو تو وضو ٹوٹ گیا میرا اے اب وضو اتنی دیر ہو گئی ٹوٹ گیا ہوگا اب وہ پہ وضو کرتا رہا تو یہ اس میں علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو یہ جیسے وضو کا تو میں مسئلہ بھی ارد کر دوں کہ وضو اسی صورت میں جیسے وضو کیا ہے پتہ ہے کیا ہے تو اسی صورت میں ٹوٹا ہوا مانا جائے گا وہم سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ ایسا یقین ہو ٹوٹنے کا کہ قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وزو ٹوٹ چکا مثال کے طور پر پیشاب کیا اب یہ پتا پیشاب کیا تو اب یہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے پیشاب کیا ہے میرا وضو نہیں ہے تو یوں یقینی طور پر جب تک معلوم نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا وہم اور وسوسے سے پتا نہیں ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں احتیاطاً وضو کرنا اب احتیاط نہیں ہے بلکہ یہ اتباع شیطان ہے شیتان چاہتا ہی ہے کہ ہم کو الجائے رکھے عبادتوں سے دور کر دے اس نے وسوسے نہیں پالنے چاہیے یہ وہم مسوسا یہ ملتی جلتی چیزیں اس سے بچنا چاہیے اور واقعی اس کا علاج وہی کہ طبیب کے پاس علاج اس کی دوا تو ہے نہیں اس طرح ذہن سازی اس کی ہو کوئی سمجھانے والا ہو اس کو اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھائے